رحمان چار جون دو ہزار بیس ضابطوں کے اندر سبق نمبر دس آگے جو ہے ضابطہ جو ہے مخصوص بالمدع ہو یا مخصوص بلزم ہو تو وہ ایک ترکیب میں یہ مخصوص بالمدہ یا مخصوص بلزم ایک ترکیب کے اندر یہ مبتدا واقعہ ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا فال مدح وزم نیما حبا بیس اور سا آ جو ہیں یہ فال مدحا و زم ہوتے ہیں اور جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو مخصوص بالمدھا کہا جاتا ہے کہ یا مخصوص بالزم ضم کہا جاتا ہے جس کی ذمت کی جائے تو یہ جو ہے مثال اس کی جیسے کہ نعم الرجل ضعی نعم الرجل امر زید کتنا اچھا انسان ہے یعنی تو اب یہ جو ہے نا یہ نی امر یہ خبر مقدم بنے گی یہ پورا کا پورا اور زئی ان جو مخصوص بالمدہ ہے یہ مبتدہ مؤخر بنے گا تو ایک ترکیب میں یہ مبتدہ مؤخر واقعہ ہوتا ہے اس میں سے اسی طرح ہی آگے ایک ہے لعمرک یا یام ری جو ہوتا ہے یہ بھی مبتدا واقعہ ہوتا ہے عام رخ قسم وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہوا لامری یہ, یہ بھی مبتدا واقعہ ہوتا ہے قرآن کریم میں بھی آئے نا لام رخ لفی سخاطم یا مہون یہ ترکیب میں مبتدہ واقعہ ہوتا ہے تو لام اور لامری یہ ترکیب کے اندر مبتدا واقع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتیں سمجھنے کی توفیق نصیر فرمائے خرد عام الحمدللہ رب ربی